حضرت عبداللہ اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چہیتے کرام رضی اللہ رضی میں سے تھے جن سے آپ بڑی محبت سے پیش آئے اور انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ہاتھ اضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ رکھ دیا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاص اور محبت کی قدر کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر اپنے سر مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر فرمایا کہ عبداللہ نے کیا پوچھنا ہے اور عبادت میں جن صحابہ کے رضی اللہ عنہ کا نام ٹاپ پہ رکھا جا سکتا ہے لیا جا سکتا ہے ان میں سے یہ بھی ایک تھے اور رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اجازت دی تھی کہ تین دن میں قرآن پاک ختم کر لیا کریں اور یہ بھی اجازت مرمت فرمائی تھی کہ وہ ایک دن روزہ رکھا کریں ایک دن ناغا کر لیا کریں تو یہ تمام عمر تین دن میں ہر تیسرے دن قرآن پاک پورا کر لیتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن ناغا کرتے تھے ان کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے اللہ کے پناہ مانگتے تھے اور یہ روایت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب الدعوات میں نقل کی ہے سنیم ترمزی میں اور لفظ یہ آئے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ اور منقل بلّش یوں اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس دل سے جس میں آپ کا خوف نہ ہو ایسا دل جس میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ سب کے لیے وبال بن جاتا ہے آزاد بن جاتا ہے کیونکہ اس, کے اس کو یہ احساس نہیں رہتا کہ مجھ سے بھی کسی نے میرے افعال کے متعلق پوچھنا ہے یا نہیں ہم سائے اس سے تنگ ہوتے ہیں گھر والے اس سے تنگ ہوتے ہیں حتا کہ اللہ کی طرف سے جو نحوست اس پر پڑتی ہے وہ خود اپنی جان سے تنگ ہو جاتا ہے اپنے اعمال اور اپنی کرتوتوں کا نتیجہ وہ خود سامنے دیکھتا ہے کیونکہ اس نے اللہ سے بے خوف ہو کر جو درخت لگائے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنی بیج کے مطابق کبھی ایک سال بعد کبھی دو سال بعد کبھی دس برس کبھی بیس برس کبھی موت کے وقت وہ اپنا پھل سامنے دے دیتا ہے تو جو آج کیکر کا درخت بوئے گا وہ چار سال بعد اس سے کیکر ہی کے کانٹے وصول کرے گا یہ قتل نہیں ہو سکتا کہ آج ایک آدمی بیج تو لگائے اس درخت کا جس پہ کانٹے پڑے اور امید یہ رکھے کہ اس پہ آم اور انگور لگا کریں گے یہ ختم نہیں ہوا کرتا اللہ کے خوف سے نڈر ہو کر جتنے اعمال کیے جاتے ہیں ان اعمال کا نتیجہ جلد یا بدیر دنیا یا آخرت سامنے آتا ہی ہے اور دیکھنا ہی پڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی اور فرمایا کم ان قلب اللہ یخشا اللہ اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں آپ کا خوف نہ ہو اور اللہ اس دعا سے جو سنی نہ جائے دعا سنی نہیں چاہتی اللہ کے ہاں دروازے بند ہو جاتے ہیں دعاؤں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو حرام کا کاروبار کرتے ہیں جو حرام کا پیسہ کھاتے ہیں جو حرام کا کپڑا پہنتے ہیں جو حرام کے مال سے مسجدیں تعمیر کرتے ہیں ایسے لوگوں کی دعا نہیں سنی جاتی اس لیے کہ جو حرام وہ کماتے ہیں آخر ظلم کر کے کماتے ہیں تو اللہ کے عدل سے یہ بات بڑی وعید ہے کہ وہ اپنے مظلوم بندوں کی بد دعا اس کے حق میں نہ سنیں اور اس کی دعائیں سنتا رہے جس نے ظلم کر کے مال اکٹھا کیے لا یسم اللہ پناہ مانتا ہوں اس دعا سے جو سنی نہ جائے کون سی دعا نہیں سنی جاتی بد دعا نہیں سنی جاتی جبکہ خود ظالم بد دعا کرتا ہے ایک آدمی ضرور بھی کرتا ہے اور اس کے بعد بد دعائیں اور کوسنے بھی دینے بیٹھ جاتا ہے ایسی بدعاؤں کا اثر کوئی نہیں ہوتا کسی کو نہیں لگ جایا کرتی اور اللہ تعالی بھی قبولیت سے باز رہتے ہیں منع فرما دیتی کون سی دعا نہیں سنی جاتی جو غافل دل سے کی جائے نماز پڑھی اور سوچ تو دنیا جہان کی ادھر ادھر اور جو لفظ رٹے ہوئے بسوئی کہ دیگر بنا فی دنیا یا جو لفظ رٹے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے دل کی دعا نہیں سنتا جو دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو غافل نہ ہو حتیہ کہ منہ پہ سلام منہ پہ ہاتھ پھیرے اور اٹھ کے باہر چل دیئے اور اگر کبھی فرض کیجیے کوئی اس شخص کو دروازے پر مسجد کے روپ کے پوچھے کہ صاحب اللہ سے کیا مانگا ہے تو خود اسے بھی یاد نہیں کہ کیا مانگا تھا تو ایسے غافل دل جو بادشاہ اور شہنشاہ عالم کے دربار میں پہنچیں کھڑے ہوں اور اس کے بعد ادھر ادھر دیکھتے رہیں اور اس کی طرف متوجہ نہ ہوں آخر اللہ اعلیٰ کو کون سی ایسی پڑی ہے کہ ایسے غافل لوگوں کی بھی دعا وہ سنتا رہے وہ نفس اللہ تشباؤ اور اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو بھرتا نہیں نفس گناہ سے نہیں بھرتا گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے ایک گناہ پہلی مرتبہ برا لگتا ہے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اور ہوتے ہوتے نفس کو جب اس کی لذت اور اس کا چسکا لگ جاتا ہے اور اس میں لطف محسوس ہونے لگتا ہے تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب اس گناہ کی شناعت اور اس گناہ کی خرابی دل سے نکل جاتی ہے اور پھر کبھی کبھی وہ گناہ عادتن انسان کرتا ہے اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس گناہ پہ, پہ پہلے دن مجھے کتنا رنجش اور کتنا دکھ تھا وہ نفس بھرتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا ایسے نفسے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو بھرے نہیں. نفس کس چیز سے نہیں بھرتا اللہ کی نافرمانی سے نہیں کرتا اور جی چاہتا ہے عقل بھی ہے شعور بھی ہے کہ جو کام کر رہا ہوں یہ سب کا سب خدا کی نافرمانی پر مشتمل ہے اور اس کے باوجود جی بھرتا نہیں ہے اس لیے کہ نفس کو لکام دینے کے لیے ہمت درکار ہے اور وہ انسان کر نہیں پاتا انسان بننا ہی در حقیقت سب سے مشکل بات ہے زندگی میں جتنے بھی لوگ اپنے مقاصد بیان کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کے ڈاکٹر بن جائیں انجینئر بن جائیں آفیسر بن جائیں یہ ہو جائیں یہ ہو جائیں یہ سب کی سب چیزیں آسان اور انسان بننا دشوار انسان نہیں بنتا انسان کا بچہ نہیں بنتا باقی سب کچھ بنتا ہے اور وہ اسی لیے نہیں بنتا کہ نفس کو جس, جس نافرمانی کی عادت پڑ جاتی ہے اس اس کا جی نہیں بچتا عف اور اللہ ایسے علم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے علم ہے کہ اللہ کی یہ نافرمانی مجھے کہاں پہنچا دے گی اس کے باوجود اس علم سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا علم ہے اس بات کا کہ نماز کا نہ پڑھنا کیا معنی رکھتا ہے اس کے باوجود اس علم سے نفع نہیں ہوا علم ہے اس بات کا کہ حرام مال کھانے کے کیا اثرات ہیں اگر اس کے باوجود یہ کیا جاتا ہے کہ حرام مال کھاتا ہے اور علم ہے اس چیز کا کہ حرام کے مال سے بنائی ہوئی مسجد میں نماز ادا ہو جاتی ہے مگر اس کا ثواب نہیں ملتا اس کے باوجود پتا ہے کہ یہ ہیروئن کا پیسہ حرام کا پیسہ ہے وہ مسجد میں بھی استعمال ہو رہا ہے وہ ساری کی ساری صفیں بھی بچھ رہی ہیں چپس بھی پڑ رہے ہیں تو یہ ایسا علم ہے جس نے عالم کو بھی نفع نہیں دیا اور یہ ایسا علم ہے جس نے صدقہ کرنے والے کو بھی نفع نہیں دیا وہ من علم اللہ ينفعو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے اور کا منہا اور اللہ میں ان چار چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں